اذ بِاللّٰهِ السَّمِیعِ عَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ حَمْزَهُ وَنَفْثِهِ وَنَفْثِ وَاِذَا قُمْتُمْ تُقِئُونَ فَأَقِمْتَ لَهُمُ الصَّلَاۃَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تُغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَىٰ أن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَفُذُولَ حِذْركُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفَانٌ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ أَوْ جَبْتَ عَنْهُمْ اکم تالا مس تو ان کے لیے آپ نماز قائم کریں نماز پڑھائیں فل تک محک تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو و یہ اور لازم ہے کہ وہ اپنے ہتھیار پکڑے رکھیں فائدہ ساجا تو جب وہ سجدہ کر چکے مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائے اور دوسری جماعت آئے لم یوسل نماز نہیں پڑی فل تو وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں ولی عقول و ہوں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان دفاع کا سامان اور اپنے ہتھیار اسلحہ پکڑے رکھیں۔ ودل کا فارو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہتے ہیں لو تغلو نہ اسلحاتی کم و امتحاتی کم کہ تم کاش اپنے اسلحہ اور اپنے سامان سے غافر ہو جاؤ ہتھیاروں اور سامانوں سے غفلت کرو فمیلو نہ واحدہ تو وہ تم پر یک لخت حملہ کر دیں ایک ہی بار ولاجنا اور تم پر کوئی گنا نہیں ہے ان کا نبی کم ادم اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کے اپنے ہتھیار رکھ دو ہدرہ کم اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو اندافرین اداب و مہینہ یقینا اللہ تعالی کافروں کے لیے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 تقریباً چودہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ادا کی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ادا کی دو صفیں بنائیں مسلمانوں کی دو صفیں ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور ایک اس سے پیچھے جب رکو میں گئے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 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سف ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ہی رکو سجدہ کیا پچھلی سف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے وہ رکو سجدے سے فارغ ہوئے پھر انہوں نے رکو سجدہ کیا سب نے اکٹھا تشور پڑھ کے اکٹھے سلام پھیر دیا یعنی دونوں سبوں میں سے ہر سف نے ایک ایک رکت میں رکو سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور ایک ایک رکت میں اپنے طور کیا اب مختلف کی بھی دو دو رکھتے ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو رکھتے ایک مرتبہ آپ نے نماز خوف پڑھائی اس وقت کیا کیا کہ دو گرو بن گئے دو صفیں ایک صف کو آپ نے پوری رکت پڑھا دی پوری رکت پڑھا کے آپ کھڑے ہو اب انہوں نے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 دو دو رکھتے ہیں یہ مختلف طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں تو سر بخلا میں جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو انختم فری جال یہ تو اس وقت ہے جب جماعت کروانا ممکن ہو تو جماعتوں کی جیسے بھی ممکن ہو جو طریقہ کار بھی اختیار کر لیا جائے لیکن جب جماز کروانا ممکن ہی نہیں گمسان کا رنگ ہے لڑائی جاری ہے اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے ان خفتم فاری اور رکبانا پھر پیدل چلتے ہوئے نماز ادا کرو بھاگتے جاؤ دوڑتے جاؤ اور نماز کے کلمات دہراتے جاؤ اشارے سے ہی وہ رکو سیدا بھی کیا بس نیت ہی کافی ہے فاری اور رکبان سوار ہو سواری پہ لگے رہو فضائیا ہے وہ ہوائی جہازوں کے اندر ہی ٹھیک ہے ادا کرے نماز صلاح دکھ بحری وہ اپنے بحری بیڑوں میں اور آبدوزوں میں لگے رہیں جنگ جاری ہے اپنا کام جاری رکھے اور چل بری فوجی ٹینکوں پہ گاڑیوں پہ چلتی چلتی نماز ادا کرے نماز میں تاخیر کرنی وقت پر ادا کرنی انتظار نہیں کرنا کہ جنگ کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے وقت ہو گیا ٹھیک ہے ادا کرو تو یہ ایک طریقہ کار اللہ سبحانہ ہوا تو نے یہاں پر بیان کیا ہے باقی احادیث کے اندر موجود ہیں ود الدینہ کفر لوت کافر تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحہ اور ساد و سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بار کی حملہ کر دیں اٹیک اچانک پن کا حملہ اور اچانک پل کے حملے کے نتیجے میں وہ کھلا ہٹ ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہوا کیا اور سوقات اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے اس لیے تھا کہ غافل نہیں ہونا اسلحہ اپنے پاس رکھنا نماز کے دوران بھی اسلح اٹھائے رکھو ہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے بارش کی وجہ سے مشقت پیش آ رہی ہے اسلحہ اٹھانے میں یا بیماری کی وجہ سے تم اسلحہ اٹھانے میں مشقت محسوس کرتے ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے اسلحہ نہ سہی کم از کم اپنے دفاع کا سامان وہ ضرور ساتھ رکھو جس سے تم دفاع کر سکو اتنے ویپن ہونے چاہیے اب دفاع کے اندر زیرہ بکتر ڈھال یہ چیزیں تھیں آج کل اور کئی چیزیں نکل آئی ہیں بلٹ پروف جیکٹیز اور اس طرح کی کئی چیزیں اب تو اور بھی کئی ایک سادو سامان ہے بہرحال اپنے بچاؤ کا سامان پھر بھی پاس رکھنا ہے آداب و مہینہ یقینا اللہ تعالی نے کافروں کے لیے رسوا کن آداب تیار کر رکھا ہے سید بخاری میں نصب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ تستر کے قلعے کی فتح کے وقت وہ موجود تھے جب فجر روشن ہو گئی لڑائی شدید بھڑک اٹھی یعنی نماز فجر کا وقت واقع لڑائی شرکت پر زوروں پہ آ گئی تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے دن جب چڑھ آیا تو پھر اس کے بعد ہی نماز ادا کی گئی تو وہ نماز اب موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی امامت کروائی سید سیدان صبح نماز رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا وما معافی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب کچھ مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی اس نماز کے ملنے کی ہوئی تو بہرحال صلاح خوف اس کے مختلف طریقے حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کیسے صلاح خوف ادا کی جا سکتی ہے اس کے مطابق نماز خوف ادا کریں گے فائدہ قدر تم اس اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا جنوبی جُنُوبِكُمْ تو جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو قیام کھڑے ہو کر وقن اور بیٹھے ہوئے ولا جنوبی کم اور اپنے پہلووں پر پہلووں پر لیٹ کر یعنی نمازِ خوف کی ادائیگی میں ظاہری بات دشمن کا خوف ہے میں نماز ادا کی ہے نماز کے ازگار پوری طرح سے ادا نہیں ہوتے تو اس کی جو کمی ہے وہی کرو نماز کے بعد اللہ تعالی کا بکثرت ذکر کرو تو ویسے تو جنگ کے دوران بھی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اللہ کا بکثرت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے جیسے سورہ فال میں ہے ادالو ادال قیتم فی عطن فتبوتھو جب تم کسی گروہ سے لڑو تو ثابت قدم رہو ود کر اللہ اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو سلاط خوف ادا کرنے کے بعد قیدا قدی تم اسغلہ نماز تم پوری کر لو اللہ تو اللہ کا ذکر کرو قیام و الا جرم بھی کم کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر جیسے بھی تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ جو اذکار کی کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے اور یہ حالت جنگ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی مدد نماز ادا کرے نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر اذکار کرے نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا رہے چلتے پھرتے اٹھتے سے بیٹھتے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 اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اقیم اس کا لفظ بولا ہے کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو مطلب کہ سلاط خوف جو ہے جو سلاط خوف ہے اس میں اقامت سلاد والی کیفیت نہیں رہتی صرف ایک فریضہ ادا ہو جاتا ہے سر سے اقامت سلاد کی آپ کو سورہ بقرہ کے احباب میں بتایا تھا چھ شردیں ہیں وہ پوری ہوں تو نماز فائم ہوتی ہے نماز دواگ کے ساتھ پڑھی جائے ہمیشہ مواظبت کے ساتھ یعنی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یہ کام نہ ہو نماز کے ارکان میں تعدیل ہو اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے بھاگتے دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ نہیں امن سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز ادا کی جائے تعدیل ارکان ہو نماز با جماعت ادا کی جائے جماعت کے دوران نماز کی سفے ٹھیک ہوں ان تصویر سکوف منی سلاق اور نماز مقررہ وقت پر ادا کی جائے ان سلاد کارنا کتاب موقو تھا اور نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے سلو کمار اس لگتی شرطیں یہ پوری ہوں تو نماز پائیں ہوتی ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اقامت سلا نہیں اس لیے اللہ سے پٹھانا ہوا نے یہ کہا ہے فیرت حالت خوف میں تو تم نے بھاگ دوڑ کے جیسے کیسے بھی نماز پڑھنی ٹھیک ہے قبول ہے لیکن امن کی حالت میں اقامت سلاد نماز قائم کرنی ہے یعنی نماز کو کما حقح ادا کرنا ہے اور نماز کے یہ چھ حق ہیں یہ پورے ہونے چاہیے پھر نماز قائم ہوتی ہے ان نسلات کا کا نتل ممینی کتاب یقیناً نماز مؤمنوں پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے حالت خوف میں حالت سفر میں نمازوں کو تقدیم تاخیرن کر کے پڑھا جا سکتا ہے وصفات خوف کی وجہ سے نماز لیٹ بھی ہو جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے موقع پر عصر کی نماز رہ رہی حتیٰ کہ سورج ہو گیا پھر آپ نے پہلے عصر ادا کی پھر مغرب ادا کی اور فرمایا مولانا اللہ سلاۃ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے کہ انہوں نے ہمیں سلاد وسطی یعنی نماز اثر سے غافل کیے رکھا بھی ہو جاتی یہ رخصت ہے خوف کی وجہ سے امن میں آ جاؤ تو اکین پھر نماز قائم کرنی ان علی اقارتین کتاب موقوتا تھا یقینا نماز ممینوں پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے تو جو اس کے مقرر اوقات ہیں وقت پر نماز پڑھنی ہے تاخیر نہیں کرنی ولا تاهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجو من الله ما لا يرجون اور تم قوم کی تلاش میں قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو کمزوری نہ دکھاؤ ولا تاهنوا کمزوری نہ دکھاؤ ہمت نہ ہارو قوم کو تلاش کرنے میں قوم کا پیچھا کر یعنی دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرو چن چن کے مارو یہ بھاگتے ان کو بھاگتے ہوں کو پیچھے سے مارو بچ کے نہ جانے دو لہین ولا تہین اور نہ تم ہمت ہارو ابتغاء قومی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 تو تم نے بدر میں کافروں کے بھی تو ستر مارے تھے اور سطر قید بھی کر لیے تھے ان تکون تلام یہ الامون کما تو لیکن اس کے ساتھ کیا ہے تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ کافر نہیں رکھتے تمہارے سطر قتل ہوئے جنت میں گئے آخرت کی نعمتیں اور کافروں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں پرجون من اللہ مالا ارجون تمہیں اجر کی امید ہے کافروں کو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گدوا دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ شخص جو گزلے میں اترتا ہے امیر کی ایمان کی اطاعت کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے وہ اس دار اگر زمین میں فساد کرنے سے بچتا ہے ان نو و نبھا اجر کلو اس کا سونا اس کا جاگنا سب اس کے لیے جائے ترجون من اللہ مالا پھر اسی طرح اللہ سان وہ نے قرآن مجید میں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 ترجون من اللہ مالا يرجون تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو امید ان کافروں کو نہیں ہے وکال اللہ علیم الحکیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے ماشا، ماشا،